سڑک کبھی دریائے سندھ کے دائیں کنارے پر چلی جاتی تو بائیں کان میں لہریں گونجتیں اور کبھی پل پار کر کے بائیں کنارے پر آ جاتی تو دریا کا شور داہنے کان میں بھر جاتا اور اونچے پہاڑوں سے اترنے والی اور گہری وادیوں سے اٹھنے والی ایسی شفاف ہوا کہ جسے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہو نہ کسی جن نے تن بدن میں اتر جاتی اور یوں لگتا کہ اگر فردوس روئے زمیں پر ہے تو بس یہی ہے چلتے چلتے ایک جگہ سڑک کے کنارے بستی کے آثار نظر آئے یعنی خود بستی اور اس کے مکان تو نہیں دکھائی دیے وہ کہیں چٹانوں کی آڑ میں ہوں گے لیکن بستی والوں کے بچے سڑک کے کنارے کھیل رہے تھے انہیں دیکھ کر میں نے اپنی جیپ رکوائی اور مجھے دیکھ کر وہ بچے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے صرف تین نو عمر لڑکے کھڑے رہے میں ان کے پاس گیا ان سے باتیں کی اور تب پتا چلا کہ اس سارے گول میں بس یہی تین لڑکے ہیں جو اسکول جاتے ہیں اور تعلیم پاتے ہیں باقی سارے جو وحشی ہرن بن کر ہوا ہوئے وہ سب کے سب ان پڑھ تھے خیر تو تعلیم یافتہ بچوں کے رویے سے خوش ہو کر میں نے انہیں انام دینا چاہا اور اپنی جیب سے سنگتروں کا ایک تھیلا نکال کر ان کو تھما دیا اگلے ہی لمحے چٹانوں کی اوٹ سے وہ سارا گول نکلا اور جھپٹ کر سنگتروں پر ٹوٹ پڑا جب میری جیپ روانہ ہوئی تو منظر یہ تھا کہ لڑکے ایک دوسرے سے وہ سنگترے چھین رہے تھے اور کچلے ہوئے سنگتروں کا رس ان کی انگلیوں سے ٹپک رہا تھا مگر دلچسپ بات یہ تھی کہ بچے ہنستے جاتے تھے اور شور مچاتے جاتے تھے میں نے بہت دیکھا کہ ان کا شور سن کر شاید پہاڑیوں کے اوپر سے کسی کی ماں جھانک کر دیکھے مگر توبہ میں نے ایک بھی عورت نہیں دیکھی ایک بھی نہیں مگر گاڑی شہر بشاب میں داخل ہوئی تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں میں نے ایک دو نہیں دس بیس نہیں کم سے کم ڈیڑھ سو عورتیں دیکھیں بےحد باپردہ دبیز برقوں کے اندر جیسے قلعہ بند کسی کا ہاتھ نظر آیا ہو تو آیا ہو ورنہ کلائی ایک نہ دکھائی دی نہ کسی کی عمر کا اندازہ نہ کسی کے سن کا احساس سب ایک جیسے دبیز برکوں کے اندر تھیں لیکن سب مسمحل تھیں سب کمزور تھیں اور تب پتہ چلا کہ وہ سب بیمار تھیں اور تب پتہ چلا کہ مملکت پاکستان کے اس وسیع و اریض کوہستان کے اس علاقے میں لاکھوں عورتوں کے علاج کے لیے ایک بھی لیٹی ڈاکٹر نہیں ہے بشام جیسے اچھے خاصے بڑے شہر کے سویل اسپتال میں دو سنہ دیافتہ ڈاکٹر تھے ایک مسلمان اور ایک سکھ اور بس حکومت کے اس اسپتال میں عورتوں کے علاج کے لیے کوئی نرس تک نہیں تھی اور خواتین کا یہ سارا مجمعہ اس مسیحی شفا خانے کی طرف رما تھا جو چھ ہزار میل دور ناروے سویڈن اور ڈنمارک کے لوگوں نے غریبوں کی خاطر اپنے احتیاط جمع کر کے قائم کیا تھا اور بس صرف اس ایک شفا خانے میں صرف ایک خاتون تھیں جو باضابطہ ڈاکٹر نہیں بلکہ سند یافتہ نرس تھیں اور زحمتیں اور صعبتیں اٹھا کر اس دور دراز علاقے کی عورتوں کے علاج کرنے کے لیے وہ احمد آباد پشاور اسلام آباد لاہور یا کراچی سے نہیں بلکہ چھ ہزار میل دور ناروے سے یہاں آئی تھیں ان کی باتیں ذرا دیر بات کریں گے مگر مجھے یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ اس لمبے چوڑے ضلع کوہستان کے اس خطے میں جو ان علاقوں سے زیادہ دور نہیں جو محسب کہلاتے ہیں عام لوگوں دیہاتیوں اور پہاڑیوں کے دوا علاج کے لیے کوئی خدا کا بندہ نہیں اٹھا تب ایک گوشے سے آواز آئی کہ یہ سرزمین بجی سے خالی نہیں ہے یہاں کے نوجوانوں نے کوہستان ہیلتھ گارڈ ایسوسییشن کے نام سے اپنی ایک تنظیم بنا لی ہے جس کے ہیلتھ گارڈ خود اپنی جان خطرے میں ڈال کر دور دور کے دیہات اور اونچے اونچے پہاڑوں پر جاتے ہیں اور مریضوں کی جانیں بچاتے ہیں کوئی ہے اس تنظیم کا دار میں نے پوچھا اور ایک طرف سے آواز آئی میں ہوں اس کا نائب صدر فیض الابرار نوجوان ہیں ذہین ہیں تعلیم یافتہ ہیں جوشیلے ہیں اور ان سے باتیں کی تو اندازہ ہوا کہ کچھ کرنا چاہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ اس علاقے سے غربت دور ہو کیونکہ مر علاقہ بہت پسماندہ ہے اور اس میں صحت کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت یعنی کہ کسی طریقے سے پہنچائیں اس کے لیے ہم نے پروگرام بھی بنائے ہیں کوئستان ہیلتھ گارڈ ایسوسیشن ایک ہم نے بنایا ہے جس کا میں نائب صدر ہوں اور اس کے اندر ہم جو ہے پہاڑوں کے اندر اپنے ہیلتھ گارڈس کو بیچتے ہیں اور وہاں لوگوں کو آ, مفت مشورے دیتے ہیں آ, جس سے لوگوں کا کافی کام ہوتا ہے یہ لوگ کون ہیں ہیلتھ گارڈز یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جن کو یہاں ایک ہم نے ایسوسیشن ہے اس کے اسی ایسوسیشن کے تھرو میڈیکل انسٹیٹیوٹ ہم نے کھولا ہے جس کے اندر تقریبا ففٹی ٹو لڑ کے سال کے اندر ٹریننگ کرتے ہیں پورے سال میں جب وہ فارغ ہوتے ہیں یا تو وہ ڈسپنسر گورنمنٹ اس کو کر لیتے ہیں نوکری اس کو مل جاتی ہے یا وہ فارغ ہو اپنا کاروبار کرتے ہوں تو انہی کو ہم ہم کچھ فیملی پلاننگ کی طرف سے اعزازیت دیتے ہیں اور اسی اعزازیہ پر بھی ان میں خود اپنا ایک درد ہوتا ہے کہ ہم جائیں اس پہاڑوں کے اندر اور خصوصی طور پر یہ زچہ بچہ کا جو پروگرام ہوتا ہے یعنی کہ کافی اونچے اونچے پہاڑ ہیں اس میں اگر کوئی ڈیلیوری کیس ہو تو وہ تو بہت ہی اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسپتال پہنچانے سے پہلے ہی اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اسی کے لیے جو ہے ہم اپنے ان کو بیچتے ہیں ہیلتھ گارڈز میں کیا سب لڑکے ہیں یا خواتین بھی ہیں؟ خواتین تو ہیلتھ گارڈ میں نہیں ہیں ویسے ہمارے پاس ایک دو سینٹر ہے پٹن کے اندر ایک الچوی ہے ہماری وہ بھی اگر اس طرح کوئی ہمیں پوری پتہ چل جاتا ہے تو اس ایل کو ہم بیچتے ہیں اسی علاقے میں تاکہ وہ فرسٹ ایڈ دے سکے اور مدد کر سکے اگر بہت ہی اس کا کمپلیکیٹڈ کیس ہو تو اس کو ہم پھر سول یا اس کو بیچتے ہیں مانسانے کو آپ بتا رہے تھے کہ غریبی بہت ہے پہاڑوں میں جو لوگ رہتے ہیں کیا حالت ہے ان کی بتائیے ذرا آپ نے دیکھی ہے جی ہاں ان کی حالت تو یہ ہے کہ ایک تو روڈ بھی نہیں ہے اگر ہیں بھی تو ان کو حالت یعنی کہ ٹھیک نہیں ہے ابھی چند دنوں کا ایک واقعہ ہے جو کہ ہمارا کوہستان کا ملک سید احمد کا لڑکا جو کہ پیپلز ورس پروگرام کا ایڈمنسٹریٹر بھی ہے وہ ایک مریض کو اسپتال لے رہے تھے تو راستے میں وہ روڈ کا چونکہ اتنا برا حالت ہے تھائرائڈ کھل گیا یا پتہ نہیں کیا ہوا اسے تو وہ اس کے اندر نالے کے اندر گرا تو تین اس میں ادمی فوت ہو گئے اس میں ڈیتھ ہو گیا تین ادمیوں کا اور موجودانہ طور پر وہ جو چیئر تھا وہ بچ گیا جس نے بہت ہی بہادری کا مظاہرہ کیا اس کے اندر ایک زخمی کو جو ہے نا وہ بڑے مشکل سے اس نے بچایا اور پھر اس کو لوگوں نے رسیاں پینک کر اس کے اندر نالے کے اندر لگا تھا رسیوں سے پھر ان کو بند کر وہ لے آیا یعنی یہ ہمارے علاقے کا یعنی نہ تو روڈ ہے یعنی کہ صحیح وہ روڈ نہیں ہے اگر ہے بھی تو اس کا حالت ٹھیک نہیں ہے تو اور چونکہ علاقہ بہت یعنی کہ لمبے لمبے اونچے اونچے پہاڑ ہیں اس میں ظاہر ہے کہ غربت تو ہوگی کیونکہ اس میں ذمہ داری کے اوپر وہ تو ہو نہیں سکتا یہیں سے لوگ بار مزدوری کر کے اور اوپر لے جا کر کھاتے ہیں کیسے غریب کیسے سادہ اور کیسے دکھی لوگ ہیں مگر اولادیں بہت ہوتی ہیں اور ان کی ذمہ داری کے بوجھلے دبے جاتے ہیں میں نے فیض البراز صاحب سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں یا کچھ پوچھنے آتے ہیں آپ سے جو سمجھدار دیہاتی ہوتے ہیں سمجھدار ان پڑھ ہوتے ہیں سمجھدار بھی, بھی ہوتے ہیں تو وہ آتے ہیں ہمارے پاس دوائیاں لیتے ہیں ہمارے جو فیلڈ آفس ہیں اس میں جاتے ہیں اور ان سے وہ دوائیاں بھی لیتے ہیں انجیکشن بھی لگواتے ہیں جو سمجھتے ہیں جو نہیں سمجھتے ہیں تو پھر اس کو ہم ہمارے یہ فیلڈ افسر وغیرہ یہ لوگ ہیں اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی اس کی یہ آپ کو فوائد ہیں اور یہ نقائص بھی بتاتے ہیں اگر اس میں کوئی اس طرح بات ہو تو اس کو بتاتے ہیں کہ آپ کریں اس طرح ماؤں کو اور خواتین کو بتانے کا کوئی امکان ہے کوئی طریقہ ہے جی ہاں ہمارے پاس یہاں مقامی طور پر بھی ٹرینڈ دائیاں ہیں ٹرینڈ دائیاں ہیں وہ جس کو جس کے لیے لاہور سے بھی اور اسلام سے بھی آ, لیڈی ڈاکٹرز آتے ہیں وہ اس کو جو ہے نا پورا لیکچر دیتے ہیں ہفتے کا تو وہ سمجھ جاتی ہیں وہ پھر وہ, وہ خود بھی ان پڑھ ہوتی ہیں پھر ان کو ان پڑھوں کو سمجھانا بہت آسان ہوتا ہے <laughs> اب میں نے فیض البرال صاحب سے وہ سوال پوچھا جسے پوچھنے کے لیے میں دیڑ سے بے چین تھا میں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ اس خطے میں جہاں روز نماز کی بےحد پابندی ہے لوگ شریعت پر جان دیے دیتے ہیں یہاں سڑک کے کنارے جدید عمدہ اور صاف ستھری عمارت میں اسلامی نہیں مسیحی شفا خانہ قائم ہے کیوں مقامی طور پر ہمارا ایک سول ہاسپیٹل بھی ہے جس کے اندر دو ڈاکٹر ہیں ایم بی بی ایس اور چونکہ یہاں ہمارے سیول ہاسپٹل کے اندر کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے ابھی تک کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں آئی ہے کہ حکومت نے پوسٹ نہیں کی ہے تو اسی وجہ سے آ چونکہ اس مسیحی شفا خانہ کے اندر صرف عورتوں کا علاج ہوتا ہے اور اس میں صرف ایک غالباً نرس ہوتی ہے جو کہ مہینے کے اندر صرف سات دن یہاں ڈیوٹی کرتی ہے سات دن اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے تو اس سات دنوں میں اتنا رش ہوتی ہے عورتوں کا کیونکہ کافی ہمارا علاقہ جو ہے کافی لم اس کا لمبا چوڑا ہے تو اس سے وہ ایک ہی لیڈی ڈاکٹر ہے یہاں لیڈی ڈاکٹر ہی ہوگی شاید اسی پر بہت رش ہوتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے اسپتال میں لیڈی ڈاکٹر نہیں ہے اس کے پاس لوگ جاتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ عام لوگ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں کیونکہ وہ شاید وہ بھی زیادہ دیتے اچھی طریقے سے کرتے ہیں یہ تھے بھی فیض البرار ان سے بات کر کے میں سیدھا بشام کے مسیحی شفا خانے پہنچا اندر باہر ان گنت کو ہستانی عورتیں جمع تھیں میں نے اندر پیغام بھجوایا اور فوراً ہی مجھے بلوا لیا گیا ہر طرف مریض خواتین بیٹھی تھیں اور درمیان میں ایک سفید فام یورپین خاتون کھڑی تھیں نہایت شستہ اردو میں مجھ بولی آئیے تشریف لائیے فرمائیے آپ کی کیا خدمت کی جائے وہ لائلہ جوزف ہیں سند یافتہ نرس ہیں اور ناروے سے آئی ہیں باقی تفصیل انہی کی زبانی ہے میں نے لائلہ سے پوچھا کہ یہ آپ کے اسپتال کے اندر اور باہر اتنی عورتوں کا مجمع کیوں ہے اس لیے کہ اس علاقے میں کوئی لیڈی ڈاکٹر نہیں دو ہسپتال بے شک ہے اس علاقے میں لیکن وہاں مردانہ ڈاکٹر ہوتے ہیں تو یہ عورتیں وہ بہت پردہ کرتی ہیں اور ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے تو یہاں ہم عورتیں ہیں بے شک صرف نرسیں ہیں لیکن عورتیں ہیں تو وہ کھلی بات کر سکتے ہیں ہم اچھی طریقے سے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کا یقین ہے کہ ہم ان کے علاج کرنا چاہتے ہیں صحیح تو اس لیے وہ یہاں آتے ہیں لالا یہ اتنا بڑا مجمعہ کیوں ہے مریضوں کا خواتین کا یہاں کافی غربت ہے لوگ ان پڑھ ہے اور ہائیجین کے بہت کمزوری ہے میں یہ کہہ سکتی ہوں تو ان کی کافی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں اسی وجہ سے کچھ لوگ اونچی اونچی پہاڑوں پر رہتے ہیں وہاں پانی کا صحیح انتظام نہیں وہ نہا نہیں سکتے اپنے آپ کو صاف نہیں رکھ سکتے ان کا پینے کا پانی صاف نہیں کیڑے پیٹ میں ہوتے ہیں ڈائریا ہوتا ہے کافی ایسی بیماریاں ہوتی ہیں آپ لالا یہ بتائیے کہ صرف علاج ہی کرتی ہیں یا ان کی تربیت بھی کرتی ہیں انہیں سمجھاتی بھی ہیں میں کوشش تو کرتی ہوں ان کو سمجھانے کی میری مشکل یہ ہے کہ مجھے صرف اردو آتی ہے اور وہ پشت بولتی ہے میری ایک ترجمان ہے لیکن پھر بھی جب سیدھی بات نہیں ہوتی ہے نا تو بات اتنی گہری نہیں ہوتی ان کے دماغ میں لیکن وہ میں کوشش کرتی ہوں کبھی کبھی بہت رش ہوتا ہے تو پھر وقت نہیں ہوتا ہر ایک کے ساتھ اتنی گفتگو کرنے کی لیکن ہماری کوشش یہ تو ہے آپ مہینے میں کتنے دن ان مریضوں کو دیکھتی ہیں میں دن دیکھتی ہوں مہ... مہینے میں باقی بیس دن یہ خواتین علاج سے محروم رہتی ہیں کیا یہی تو مشکل ہے فی الحال یہاں سٹاف نہیں ہے نا اور میرے بچے ہیں تو مجھے ان کو بھی سنبھالنا ہوتا ہے گھر کو سنبھالنا بھی ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہماری دوائی بھی ختم ہو جاتی ہے ہمیں آبد آباد سے ساری چیزیں لانی ہے یہاں کھانے کی چیز بھی نہیں ملتی اس بازار میں تو اس لیے ہماری مجبوری یہ ہیں کہ ہم خود یہاں ہر وقت نہیں رہ سکتے لیلا دوا علاج اس زمانے میں بہت مہنگا ہو گیا ہے اور یہ لوگ بے انتہا غریب ہیں تو یہ کیسے خرچہ برداشت کرتے ہوں گے آپ ان کی کوئی مدد کرتی ہیں جی ہاں ہم ہاں مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن کے پاس پیسے ہیں ہم ان سے تو پوری قیمت لے لیتے ہیں لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ہیں ہی نہیں تو پھر ہم جہاں تک وہ کر سکتے ہم اسی میں ان کو دے دیتے ہیں اور یہاں اس علاقے میں کافی ٹی بی کی مریض ہیں اور ان کا علاج تو ان کے لیے شروع سے ہم پچاس فیصد کنسیشن دیتے ہیں اور کبھی کبھی تقریبا مفت بھی ہو جاتا ہے اگر یہ ضرورت ہو لیکن کوشش کرتے یہاں تک ہمارا آپ جو انہیں مدد دیتی ہیں جو رعایت دیتی ہیں وہ خرچہ کہاں سے ملتا ہے آپ کو یہ خرچہ ہمیں ناروے اور سویڈن سے ملتا ہے ہم میں ناروے کی ہوں اور وہاں ہمارے مسیحی بہن بھائی ہیں جو پیسے دیتے ہیں اس کام کے لیے میں نے لائلہ جوزف سے پوچھا کہ کیا آپ بشام میں اپنے اس اسپتال کی توسیع کریں گی کیا آپ اسے ترقی دیں گی اور کیا آپ اس میں سال بھر کام کرنے والی خواتین ڈاکٹر اور نرسیں رکھیں گی ان کا جواب سنیے ضرور کافی سالوں سے ہم اسی کوشش میں ہیں کہ دو تین اور نرسیں آ جائیں ایک دو لیڈی ڈاکٹر ہو جس سے ہم یہ ہر وقت کھلا رکھ سکتے ہیں لیکن فی الحال کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوا یہاں تک ہم نے کوشش کی کہ پاکستان سے بھی کوئی مل جائے لیکن لوگ اسی جگہ پر رہنا پسند نہیں کرتے خوبصورت تو بہت ہے اس علاقے میں لیکن کچھ سہولتیں اتنے نہیں ہیں نا وہ کچھ دور ہے خاندانوں سے اور لوگوں سے تو لوگ رہنا نہیں پسند کرتے نیچے میدانوں میں جو میڈیکل کالج کھلے ہیں ان میں داخلے لینے کے لیے ہزاروں لڑکے لڑکیاں جان دیے دیتے ہیں جس طرح بھی بنتا ہے میڈیکل کالجوں میں داخل ہوتے ہیں اور جیسے بھی بن پڑتا ہے پڑھتے ہیں اور امتحان پاس کرتے ہیں اور بس پھر ان کے دل درد سے خالی ہو جاتے ہیں ان میں ایک بھی ایسی جیالی خاتون نہیں جو آ کر ان دکھیوں کے تاریخ گھروں میں رحمت کے دیے جلائے ایک بھی نہیں ہے ایک بھی ایک نہیں, بھی ہے. بھی ہے. ایک بھی ایک نہیں.